والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن طبعهم بحسانين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وقل رب تزدني علما وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين وقال أيضا قل هل يستبعوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کا طریقہ يلتمس صفی علما سحل اللہ عل بھی طریقہ نرل جننا معزز علماء کرام اور جبیل ڈاوا سینٹر کے متعین اور کارکران حضرات اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے بہت بارہواں دور المیہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس پر تو اللہ رب العالمین کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان دور علمیہ کے انعقاد کرنے کی توفیق بخشی ساتھ ہی ساتھ داوا سینٹر کے تمام ذمہ داران اور جو کارکنان ہیں ان کے بھی اور شرکت کرنے والے تمام محباب اور حضرات کے کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس دور المیا سے استفادے کی غرض یہاں تشریف لائے معزز بھائیوں یہ دور المیہ بارہواں دور المیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بارہ دور المیہ آپ لوگوں کے لیے مناقض کرائے جا چکے ہیں لیکن آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو پہلے دور المیہ کے اندر جو باتیں ملحوظ کی گئی تھیں وہ باتیں ابھی تک ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا ہے آپ تمام حضرات کے پاس بھیجا گیا تھا کہ فجر کی نماز یہاں پڑھیں لیکن خال خال نظر آئے جنہوں نے فجر کی نماز یہاں پڑھی ہو اس لیے کہا گیا تھا کہ تاکہ پروگرام شروع کرنے میں تاخیر نہ ہو اور وقت پر پروگرام شریک ہو شروع ہو کیونکہ یہ دورہ میرے ساتھیوں بڑا اہم دورہ ہوتا ہے اور بڑی علمی باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے مشاہد جو تشریف لاتے ہیں ان کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور وقت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ جو شیڈول بھیجا گیا اس کے اندر ہی بات لکھی گئی تھی اور یہ بھی درج کیا گیا تھا کہ مجلس کے آداب اور وقار کا خصوصی خیال رکھیں خصوصی خیال میں لباس بھی داخل ہے میں نے بطور وضاحت کے ساتھ بات نہیں لکھی تھی لیکن لباس میں اس کے اندر داخل ہے کیونکہ الحمد اس میں اکثر خطبہ ہیں اور دعات اور علماء ہیں اور بار بار یہ دورہ ہو چکا ہے لہذا خصوصی خیال رکھنے میں چیز داخل ہے کہ لباس کا بھی خیال رکھیں اور مجلس کے آداب کا بھی خیال رکھیں اور اس بار ہم نے ایک نئی پابندی لگائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل کرنے کی اور جسے ہم نے اپنے ورما سے سنا ہے اور اس طریقے سے پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ استاذ کے آ جانے کے بعد کلاس روم بند کر دیا جاتا ہے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے ہمارے شیخ محترم آ چکے ہیں اس لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا جو نہیں آئے ہیں وہ باہر دروازے پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے بات سنیں اگر سننا چاہتے ہیں یہ بارہ دو, بارہواں دورے کوئی پہلا دورہ نہیں ہے بار بار یہ بات بتا رہا ہوں اور مجھے کچھ کہنے کا حق بھی حاصل ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے دعوی سینٹر کی طرف سے اور تیسرے آپ لوگوں کی جو ہمت افزائی ہمیشہ اور ملتی رہی ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر مجھے کچھ آپ لوگوں کو آج کہنے کا حق حاصل ہے اس لیے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں علم بے محنت کے نہیں ملے گا تھوڑی سی سردی کیا پڑ گئی کہ لوگوں نے جو ہے بستر کو چھوڑنا گورا نہیں کیا اور سمجھنے لگے کہ اب بھائی سردی پڑ رہی اور ایک ادر ہمارے پاس ہے ہے کہ نہیں تو میرے ساتھی بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں روڑوں پر نہیں ملتی ہیں روڈ پر آپ کو پتھر کنکر یہ ساری چیزیں ملیں گی لیکن سدف کے لیے موتی کے لیے آپ کو سمندر کے اندر غوطہ دیں کرنی پڑے گی سمندر میں غوطہ لگائیں گے تب جا کر کے آپ کو موتی ملے گا تو یہ دورہ علمیہ ہے علمی دورہ ہے یہ کوئی عام دورہ نہیں ہے عام لوگوں کے لیے اس لیے جو آداب ہیں مجلس کے ان آداب کا خیال رکھنا بار بار کہنا یہ تو میں جو ہے آپ لوگوں کی توہین سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مجلس کے آداب کا بار بار یاد دہانی کرائی جائے اور اس طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی مجلس کے آداب کیا ہیں اس کے اوقار کیا ہیں اس کا خیال رکھیں تو بغیر محنت کے میرے ساتھیوں کو کوئی چیز اب ملتی نہیں ہے ہمارے مشائق کل ہی تشریف لا چکے مدینے منورہ سے اور آپ لوگ جویل سے پر بستروں سے ابھی تک تشریف لے کر کے نہیں آئے کتنے بڑے افسوس کی بات پہلے ایک علم ایک حدیث اور ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے لوگ لاکھوں کا اور جو ہے میل کا سفر طے کیا کرتے تھے آج مشائق وہاں سے آتے ہیں نیا زمانہ ہے نئی روشنی نئے تقاضے مشائق تشریف لے آتے ہیں لیکن مستفیدین غائب رہتے ہیں وہاں تشریف لا چکے ہیں مشائق شیخ پہنچ چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں اس کے باوجود بیمارے بہت سارے حضرات ابھی بھی بہرحال نہیں پہنچے ہیں ساتھیوں ساتھی ہی جو یہ جو دور علمیہ کرایا جاتا ہے یہ دور علمیہ آپ لوگوں کے لیے ہمیں بھی فائدہ ہے ہم لوگ مشاق سے علم حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دور علمیہ کا نام لکھا ہوا ہے دورہ المیہ لل جالیہ الردویہ جو متعین ہے خاص کارکنان ہیں ان کے لیے دورہ منعقد کیا جاتا ہے لہذا جو دورے کے عداب ہیں اور آپ کے لیے دورہ ہے اس کے انسان کو خیال رکھنا چاہیے تو بہرحال ہمارے شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں اور الحمدللہ شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے بار بار آپ حضرات کو مخاطب کر چکے ہیں اور دورے علمیہ کے ذریعے بھی اور سامان اجلاس عام کے ذریعے سے بھی اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بڑے بڑے علمائے کرام آپ کو مخاطب کرنے کے لیے یا آپ کو دین کی باتیں پہنچانے کے لیے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ مختلف موضوعات پر جن موضوعات کی آپ کو ہمیں سب کو ضرورت ہے ان موضوعات پر دور علمیہ کرایا جائے اس لیے آپ دیکھیں کہ اس بار کا جو دور علمیہ ہے اس کے دو موضوعات ہیں ایک موضوع تو وہی ہے جو گشتہ گیارہواں دور علمیہ کا تھا کہ رفع الملام علیمۃ العالم یہ ماں ابن تعمیریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے اور جس میں انہوں نے ایم کرام کے تعلق سے کچھ آزار بیان کیے ہیں کہ کی اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا قول ملتا ہے جس سے حدیث کی مخالفت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نواز باللہ جان بوجھ کر کے حدیث کی مخالفت کی ہے بلکہ اس کے کچھ آزار ہیں کچھ اسباب ہیں ان اسباب کو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے پہلا سبب یہی بیان کیا ہے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی دوسرا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حدیث پہنچی لیکن وہ ضیب صنعت سے پہنچی یا تیسرا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حدیث ان تک تو پہنچی لیکن اسے وہ حدیث جو ہے ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ حدیث جو ہے ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے چوتھا سبب بیان کیا ہے کہ حدیث سے ان کے جو کچھ شروط ہیں وہ حدیث سروت پر پوری نہیں اترتی ہے پانچواں سبب یہ بیان کیا ہے کہ حدیث بھول گئے ہیں وہ حدیث ملی لیکن انسان ہے انسان جو مرکب میں الخط اور نسیان جیسا کہ کہا جاتا ہے غلطی اور بھول انسان کے خمیر میں چیز شامل ہے تو حدیث پہنچی لیکن بھول گئے وہ اور یہ چٹھا پانچواں سبب انہوں نے بیان کیا ہے اور چٹھا سبب یہ بیان کیا ہے کہ وہ حدیث کا جو مفہوم آپ سمجھتے ہیں وہ مفہوم ان کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے اس حدیث کا مفہوم انہوں نے کچھ اور سمجھا کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ محتمل ہیں اور اس کے بہت سارے مفاہی ہو سکتے ہیں اس کا بہت سارا مطلب ہو سکتا ہے تو جو مطلب آپ نے سمجھا ہے وہ ضروری ہے کہ مطلب انہوں نے بھی سمجھا ہو مطلب انہوں نے کچھ اور سمجھا ہو تو اس طریقے سے یہ تقریباً چھ اسباب ہم پڑھ چکے ہیں اور ہر سبب کے اندر انہوں نے کچھ باتیں اور بیان کی ہیں اور ہر سبب کی انہوں نے دلیلیں بھی آپ کے سامنے قرآن سے بھی اور حدیث سے اور ماں کے اقبال سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور آج ان شاء اللہ ساتویں سبق سے ہماری بطوگو, ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے رکھیں گے اور میں نے شیخ سے کہا تھا کہ چونکہ کتاب بڑی علمی اور دقیق اور باریک ہے اور اس کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو جس کو سمجھنے کے لیے ایک من علم اور دس من عقل کی ضرورت ہے اور ابھی مشتبہ تک ہم اور آپ لوگ نہیں پہنچے ہیں اس لیے میں نے شیخ سے کچھ چیزوں پر نشاندہی کر دی تھی کہ یہ مسائل ان کے سامنے نہ بیان کیے جائیں اور جو کیونکہ اگر بیان بھی کریں گے تو اکثر باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو جائے گا درکار ہوگا اس لیے سرسری جو ہے ان کو چھوڑ دیں گے ہم اور جو اہم مباحث ہیں جن سے جو ہمارے اور لیول سے متعلق ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیخ السمت امی رحمتہ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے وہ اور بڑا گہرا علم اللہ رب العالمین ان کو دے رکھا تھا ہر طرح کا علم تھا ان کے پاس اور انہوں نے اپنے علم سے پوری امت کو پوری دنیا کو مستعفید فرمایا تو اس طریقے سے بڑی دقیق باتیں بھی اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں کیونکہ خالص علمی بحث تھی اس لیے بڑی دقیق باتیں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں تو وہ باتیں جو ہے ہم چھوڑ دیں گے اور جو آپ لوگوں سے متعلق ہیں ان باتوں کو انشاءاللہ شیخ ہمارے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو پہلا موضوع تو وہی پرانا موضوع ہے البوئی کیا نام ہے رفع الملام اور, اور دوسرا موضوع البوی المحرمہ ہے یعنی حرام کاروبار یا حرام خرد و فروختی کے احکام و مسائل آج پوری دنیا جو ہے مال اکٹھا کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے اور اس میں سب لوگ کم و بیس شامل ہیں اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس موضوع کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اگر انسان بھوکا ہے تو بھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کی کہ وہ کیڑے مکوڑے بھی کھا لے گا وہی چیز پیڑ کے اندر لے کر جائے گا جو اس کے پیڑ کے لیے مفید ہوگی انسان پیاسا تو ایسا نہیں شراب بھی پی لے گا یا گندے پانی بھی پی لے گا وہی چیز پیئے گا جو اس کے نفس کے لیے اور اس کے جسم کے لیے مفید ہوگی تو اسے ہی کاروبار تجارت مال کی انسان کی ضرورت ہے لیکن ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جیسے چاہے ویسے مال اکٹھا کرے الحمدللہ اسلام کے اندر ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے اور اصول اور ضوابط بتائے گئے ہیں انہیں اصول اور ضوابط کو انشاء شیخ جمیل احمد اسلام علی مدنی صاحب اصل کے بعد کے جو سیشن ہوگا اس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو میرے ساتھیوں یہ میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے بس آخری بات کہتے ہوئے میں شیخ محترم کو دعوت سخم دوں گا کہ وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھے ہوئے یہ ہے کہ میرے ساتھیوں علم اقوال یا صرف حدیثوں یا قرآن کے حفظ کرنے کا نام نہیں ہے علم ہے جو انسان کے اندر عمل پیدا کرتا ہے علم وہ ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے علم وہ ہے جو انسان کو عبادت پر ابھارتا ہے علم اضافہ ہو اور عمل کے اندر کمی اور کوتاہی ہو تو علم ہمارے لیے وبال ہے اور یہ علم ہمارے لیے ایک فتنہ ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہو گیا لیکن ہم عمل سے ابھی بھی پیچھے رہیں تو علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے خو پیدا کرتا ہے اور یہ سلب صالحین سے چیز جو ہے منقول ہے لہذا میرے ساتھیوں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے وہیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے علم اٹھ جاتا اگر انسان علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس کے جسم سے اور اس کے عقل سے اس کے دماغ سے علم رخصت ہو جاتا ہے جس علم پر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو ہم یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ علم کا اضافہ تمہارے اندر ہو رہا ہے لیکن عمل کی ہمارے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے علم انسان کے اندر توازو پیدا کرتا ہے علم انسان کے اندر خاکثانی پیدا کرتا ہے عمل پیدا کرتا ہے جلد بازی سے علم انسان کو روکتا ہے علما کا ادب اور احترام علم اور احترام علم پیدا کرتا ہے لیکن یہ چیزیں پتا نہیں کس وجہ سے کہ ایک چیز اگر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تقلید لیکن میرے ساتھی تقلید کے بالمقابل ہمارے پاس اتباع ہے اتباع ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج انسان تقلید سے کیا آزاد ہوا وہ سمجھتا ہے کہ میں تمام چیزوں سے آزاد ہو گیا اس لیے اس کے ہاں جلد بازی علماء کا ذکر ہوتا فوراً علماء کے اوپر حکم لگانا علماء کو کی تصریف کر دینا علماء پر جو ہے حکم لگا دینا یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے آج ہمارے اندر تو میرے ساتھیوں علم اس بات کا نام نہیں ہے علم اس بات کا نام ہے کہ آپ کے اندر عمل پیدا ہو عبادت پیدا ہو آپ اس کے اوپر عمل کریں اس چیز کا علم نام میرے ساتھیوں تو علم بڑھے اور ہمارے عمل کے اندر کمی پیدا ہو ادب کا نہ ہو علماء کا احترام نہ ہو اور جو ہے علم کا ادب اور احترام نہ ہو تو میرے ساتھیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صحیح معنوں میں ہم نے حاصل نہیں کیا ہے علم وہ ہے جو انسان کے اندر عمل پیدا کرے انما من اللہ العلماء اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں خشیت اور خوف پیدا کرنے والے ڈرنے والے حقیقت میں سچے علماء ہی ہیں تو اگر خشیت اور خوف پیدا نہ ہو تو ہم طلب علم یا اہل علم کہنے کہلانے کے مستحق نہیں میرے ساتھی ہو تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہمارے لیے کہ ہمارے اندر جو ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پیدا ہو علم کا مقصد یہ نہ ہو کہ مجادلہ مناظرہ لڑائی اور جھگڑا اور اس طریقے سے حکم لگانا فتویٰ دینا یہ ہمارا کام نہ ہو جی ہاں بڑے بڑے علماء میرے ساتھی یہاں کے فتوا نہیں دیتے ہیں لیکن آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ مسئلے, بڑے سے بڑے مسئلے کے اندر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہے یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے علم جتنا پیدا ہوگا آپ کے اندر اتنا زیادہ آپ کے اندر احتیاط پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر پیدا ہوگا جی ہاں امام مالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور قول ہے ان دونوں سے ایک آدمی آتا ہے چالیس مسائل کے بارے پوچھتا ہے انہوں نے چند مسائل کا جواب دیا باقی مسائل کا انہوں نے جواب نہیں دیا امام الدائے ہجرا کہا جاتا ہے امام عائر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام اور جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے زمانہ آئے گا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ کا رخ کریں گے وہ الباء کی بڑی جماعت نے اس سے مراد امام مائر رحمۃ اللہ علیہ کو لیا ہے اتنے بڑے امام تھے اتنے بڑے امام تھے امام مال رحمت اللہ علیہ لیکن ان کا حال یہ تھا آج ہمارے ہاں کچھ علم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بڑے بڑے مسائل میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے بغیر کسی تریس کے بغیر کسی احتیاط کے بغیر کسی یعنی ورا کے فوراً اس کا جواب اور فتوا دارنے کی کوشش کی جاتی ہے تمہارے ساتھیوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کا شمار اب عام لوگوں میں نہیں ہے اب آپ کا شمار علعقل طلب علم کے اندر ضرور ہوتا ہے اس لیے طلب علم کی کچھ تقاضے ہیں اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں اس کا خیال رکھنا جو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ہمارے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کے اندر بھی بہتری ہونی چاہیے ہمارے اندر عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ علم ہمارے لیے قیامت کتنے والے جان بن کر کے آئے گا اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا فطرہ اور ایک آزمائش ہو جائے گا لہٰذا میرے ساتھیوں سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ابراہین ہمیں اخلاص کی توفیق نائب فرمائے ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے جو کچھ ہم سیکھیں اس پر اللہ رب البراہین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نائب فرمائے اور اخلاص بھی میرے ساتھیوں بہت ضروری ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی شروعات جو ہے جس حدیث سے کی نما الامہ البینیا سے کی ہے اور اس حدیث کو تقریباً صحیح بخاری کے اندر چھ سات جگہ لے کر کے آئے ہیں مرتبہ جب نے حدیث بیان کیا ہے تو حدیث کے اندر یہ ٹکڑا انہوں نے بیان نہیں کیا ہے جو ٹکڑا یہ ہے کہ فمن کانت ہجرت اللّہ رسول ہی اللہ رسول ہی اس ٹکڑے کو امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے وہاں نہیں بیان کیا ہے پہلی جہاں ذکر کیا دیش کو علماء نے اس کی توجیہ کی ہے کہ علماء کے امام بخیر رحمت اللہ علیہ بڑے ہی خاکثار تھے تبادو تھا ان کے پاس اور جتنے بھی علماء گزرے ہیں الحمدللہ سب کے پاس تبادو ہوا کرتا تھا تو انہوں نے یہ لفظ اس لیے نکال دیا انہوں نے اس لفظ کو لانے میں اپنا تسکیہ سمجھا اور یہ سمجھا کہ میرے کتاب کی تشریف گویا کی اللہ کے لیے ہے اس لیے اس جملے کو انہوں نے وہاں پر نکال دیا ہے اور یہ جملہ نہیں بیان کیا کہ منکان حضرت اللہ رسول فضرت اللہ عصول کی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی گویا کی ایک طرف سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں یہ جملہ یہاں بیان کرتا ہوں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے کتاب کی تصنیف اللہ کے لیے کی ہے اور اس لیے میں نے یہ جان بوجھ کر کے آنگن انہوں نے لفظ وہاں سے نکال دیا باقی آگے جا کر اس کو بیان کیا ہے تو جہاں ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ روایت بلمانا حدیث کے اندر جائز ہے وہیں یہ بھی بیان کرنا ان کا مقصد ہے جیسا کہ شراہ حدیث نے یہ باقاعدہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر اپنا تزکیہ سمجھا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے اخلاص کی بنا پر یہ کتاب لکھی ہے اس لیے انہوں نے اس جملے کو نکال دیا ہے تو یہ میرے ساتھیو امام بخائے رحمتہ اللہ علیہ کا یعنی امیر المین فل حدیث کہا جاتا ہے یہ ان کا توازن ان کی خاصاری اور ان کا ورا تھا کہ طریقے کے انہوں نے الفاظ نکال دیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے سریقے سے جو ہے کوئی ان کے اندر ایسی بات تھی حالانکہ حدیث کے الفاظ تھے لیکن اس کے باوجود بھی تو میرے ساتھیو اخلاص جو ہے کہ بغیر کوئی بھی عمل اللہ اقبال نہیں فرماتا ہے اخلاص کے ساتھ ساتھ محنت بھی چاہیے اور جو ہے و جہد اور اشتہار یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق نائز فرمائے اور ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ ہر براہین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ہو سکتا اللہ تعالی کی نزدیک آپ معذور ہو جائے لیکن علم آنے کے بعد آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اور جس کے پاس علم آگے اس کے پاس عزر ختم ہو گیا لہذا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہم سب مقصر ہیں سب سے کوتا ہوتی ہے اور ہمیں کوتاوں کو اور جو ہے بے عملی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اب آپ ایک قدوہ اور ایک نمونہ کی حضرت رکھتے ہیں آپ کوئی بھی کام کریں گے فوراً ڈائریکٹ دوا سینٹر پر اور علماء پر اعتراض ہوتا ہے اور فوراً لوگ جو ہے دوا سینٹر سے جو آپ کو جوڑ دیتے ہیں کہ آپ دوا سینٹر کوئی بھی غلط حرکت کریں گے کوئی بھی غلط چیز ہوگی فوراً میرے ساتھیوں آپ نہیں بدنام ہوں گے اسلام بدنام ہوگا دعوت بدنام ہوگی اور یہ علم کا قصر یہ علم کا ستون بدنام ہوتا ہے لہذا آپ کی اپنی اصلاح کی ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے یہ بہت ضروری ہے میرے ساتھیوں کیونکہ ہمارے پاس ٹیلیفون آتے ہیں لوگوں کے آپ خطبہ دینے جاتے آپ نے سمجھے کہ آپ کی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچتی ہے آپ کی تمام باتیں ہم تک پہنچتی ہیں جہاں آپ کے چاہنے والے بھی ہیں وہیں آپ کے مخالفین بھی ہیں سب چاہنے والے آپ کے نہیں ہیں اس لیے آپ کی ہر بات ہمیں پہنچتی ہے اور جب بھی خطبے کے اندر کوئی بات غلط ہوتی ہے ہر خطبے کی رپورٹ ہم تک پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے میں نے رسول اللہ صاحب نے بتایا کہ گشتہ جمعہ کے اندر ایک بہت بھاری غلطی ہمارے ایک خطیف صاحب نے کی ہے بڑی بھاری غلطی کی ہے انہوں نے اور اس کی اطلاع ہم تک پہنچی ہے تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی زبان سے پہ لفظ نکالیں آپ یہ سوچ کر کے نکالیں کہ آپ کی ساری ریکارڈ ہو رہی ہے درج رہی ہے اور آپ کی بات اوپر تک پہنچائی جا رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں کے لوگوں اور اردو زبان کی طرف سے آپ اور لوگوں کی طرف سے بھی باقاعدہ آپ کی جو ہے تحقیق ہو رہی ہے اور آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اس لیے جب بھی کوئی بات زبان سے نکالیں سوچ سمجھ کر کے نکالیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نکالیں امانت سمجھ کر کے نکالیں اور جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے لوگوں کی سلاح کی کتاب و سنت کو صلی صحیح کے منہج پر پہنچانے کی آپ وہ کام کیجیے دینا اس طریقے سے اور کچھ کسی ایسے امو میں داخل ہونا جو آپ کے اس میں نہیں ہے اس میں آپ داخل نہ ہوں آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے ذمہ داری آپ ادا کیجئے اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ جو دورات کرائے جاتے ہیں اور جو علماء کرام بلائے جاتے ہیں وہ اسی لیے بلائے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ کے اندر جو ہے منہج کے اندر درستگی پیدا ہو اعتدال پیدا پیدا ہو وسطیت آئے اور اس طریقے سے کتاب و سنت کو سلف صالین کے مناظر پر آپ سمجھیں اور اس طریقے صحیح طریقے سے آپ کو علم ملے یہ سب علماء الحمدللہ ایک تو مدینہ منورہ کے ہیں اس روز زمین پر اس وقت مدینہ منورہ سے بڑھ کر کے کوئی اسلامک یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر جو ہے صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی کا علم لوگوں کو ملے وہ ایک ایسا چشمہ ہے صاف و شفاف جو مدینہ کے اندر واقع ہے اور پوری دنیا کے لوگ وہاں آ کر کے الحمدللہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور صلب سالین کے مناظر کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ مدین منورہ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یا طالب علم یا علم آپ کے دور علمیہ کے اندر ضرور شریک ہو یہ مدینے منورہ کی اہمیت ہے اور اس طریقے سے اس کی فضیلت ہے اس لیے ہمیشہ کوشش جاتی ہے کہ وہاں سے علماء کو بلا کر کے آپ لوگوں کو ڈائریکٹ سوتے سے جوڑا جائے اور اس طریقے سے ڈائریکٹ کو جو کتاب و سنت کا صحیح فین ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ ڈاکٹر شیخ عبد الباز محمد اللہ صاحب نے اپنا وقت دیا اور اس طریقے سے اپنے علم سے ہمیں مستفی فرمانے کے لیے اتنے دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمد للہ پوری دنیا وہاں سے واقف ہے مجد نبوی کے مدرس ہیں اور وہاں جو ہے لوگوں کی اصلاح کا کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بلکہ میں وقت کا ضیاع سمجھ رہا ہوں اگر ان کے بارے میں کچھ کہا جائے میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اخلاصہ فرمائے اور جو کچھ اس اسمل کرنے کی توفیق رائے فرمائے میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے موضوع کو وضاحت فرمائیں اور اس طریقے سے کتاب کی شرح کی شروعات فرمائیں اور اپنے علم سے آپ ہمیں نوازیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت فرمائے اور ان کے علم و عمل علم سے ہمیں اللہ رب, رب سفید ہونے کی توفیق دامل جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد